کنفیشنز آف اے ٹھگ بائی فلپ اور آڈیو بک سید ارفان علی ڈبلو بک آف ورلڈ ریکارڈ ڈاٹ دنیا میں سب سے زیادہ قتل کس نے کیے بحرام انڈین ٹھگ نے نو سو اکتیس قتل کیے ادالتی کاروائی کے دوران معلوم ہوا کہ سترہ سو نبے سے اٹھارہ سو چالیس کے درمیان اودھ ڈسٹرکٹ اتر پردیش انڈیا میں عام طور پر پیلے رومال سے اس نے نو سو اکتیس قتل کیے اٹھارہ سو چالیس میں اسے پھانسی پر چڑھا دیا گیا انڈیا میں مغلوں کی حکومت کے دوران شمالی اور وسطی انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کے قریب ایسے قبیلے تھے جو کالی دیوی کو بھی مانتے تھے ہندوؤں اور ان مسلمان قبیلوں سے ٹھگ پیدا ہونا شروع ہوئے تیرہ سو سے اٹھارہ سو کے پانچ چھ سو سالوں میں ان ٹھگوں کے ہاتھوں بیس لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے سترہ سو نوے سے اٹھارہ سو چالیس کے پچاس سالوں میں بحرام سب سے خطرناک اور آخری ٹھگوں میں سے تھا انگریزوں نے دیکھا کہ لوگوں کے کافلے کے کافلے غائب ہو رہے ہیں جبل پور دلی مندور ماواڑ کاٹھیا واڑہ مرشد آباد کے تاجر زیادہ غائب ہوتے تھے دلی جبل پور گوالیار اور بھوپال کے راستے بہت زیادہ خطرناک ہو چکے تھے لوگوں کی لاشیں بھی نہ ملتی انگریزوں کے پولیس اور فوج کے لوگ بھی چھٹیوں پر جاتے ہوئے غائب ہونے لگے ہندوستان کے کسی بھی علاقے میں جانے کے لیے جبل پور اور گوالیار سے لازمی گزرنا پڑتا تھا مگر لوگوں نے سفر کرنا ہی بند کر دیا تجارت ختم ہونے لگی انگریز سخت پریشان ہوئے جنگل صاف کروا دیے گئے پھر انگریزوں کو پتہ چل گیا کہ آمر علی اور بحرام ٹھگ اس کام میں ملوث ہیں گورنر جنرل آف انڈیا لارڈ ولیم بینٹک نے معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیا اور ہینری جو بہت اعلی انگریز آرمی آفیسر تھے کا انتخاب ٹھگوں اور ڈاکوں کے خاتمے کے لیے کیا جو فروری اٹھارہ سو انتالیس میں ٹھگوں اور ڈاکوں کے خاتمے کے لیے بنائے گئے ادارے کے کمشنر بنا دیے گئے اس مہنتی آفیسر نے جلد ہی چودہ سو ٹھگوں کو یا تو پھانسی پر چڑھا دیا یا پھر دوسری شدید ترین سزائیں دی گئیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نظام حیدرآباد نے اصل میں ٹھگوں کے خاتمے کے لیے بہت زیادہ کام کیا تھا خیر سر ولیم ہینری سلی مین نے جو بہت سے ٹھگ پکڑے ان میں عامر علی بھی شامل تھا عام طور پر امیر علی کہا جاتا ہے لیکن چونکہ تعلق ہے ہندوستان اور برطانیہ کا تو بی سی ہندی سروس اسے آمیر علی خان کے نام سے بلاتی ہے کنفیشن عامر علی نے بتایا ہے کہ کیسے وہ بڑے سیٹوں اور مالدار لوگوں سے ضرورت کے حساب سے کبھی بھی نواب کے سفا سالار کی طرح ملتا تھا کبھی مولوی کی طرح تو کبھی تیاروں کا نیتو کر رہے پنڈت کی طرح عامر علی نے بتایا کہ ٹھگوں کے کام بڑے فلپ میڈوز ٹیلر نامی ایک اور انگریز پولیس آفیسر جج انجینئر آرٹسٹ کے سامنے جب یہ مشہور زمانہ آمیر علی آیا, تو میڈو سٹیلر نے اس کی زندگی کے حالات آپ بیتی کو قلم بند کرنے کا سوچا ٹھگ عامر علی نے خود بھی وعدہ معاف گواہ بن کر ٹھگی قبیلے اور دشمن ساتھیوں کو پکڑوانے میں اہم کردار ادا کیا ہندوستان میں انگریز دور کی دو سب سے زیادہ مقبول اور پڑھی جانے والی کتابوں میں سے ایک یہ کتاب ہے جو اٹھارہ سو انتالیس میں شائع ہوئی اور دوسری رڈ یارڈ کیپلنگ کی کیم تاریخ اشاعت ساٹھ سال بعد انیس سو ایک فلپ میڈوس ٹیلر کے سامنے عامر علی بطور قیدی موجود ہے عامر علی درمیانے جسم کا انسان ہے تھوڑا دبلا پتلا پانچ فٹ سات انچ قد عمر چالیس پینتالیس سال بال کالے اور جسم مضبوط ہے کپڑے صاف ستھرے پہنتا ہے چہرہ خوبصورت ہے پیشانی چوڑی آنکھوں میں زندگی گورا رنگ اونچی ناک دانت سفید گھنی داڑھی جو سینے تک موجود ہے مونچھیں ایسی شاندار کہ کیا ہماری انگریز فوج میں کسی کے پاس ہوں گی شائستگی اس میں نظر آتی ہے اسے دیکھ کر کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس نے سات سو قتل کیے ہوں گے اپنے آپ کو بہت اہم سمجھتا ہے اپنی گفتگو میں فارسی کا بھی استعمال کرتا ہے اور غلط اردو سن کر ناراضگی محسوس کرتا ہے عامر علی کہنے لگا کہ صاحب آپ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی زندگی کی داستان آپ کو سناؤں جی میں ضرور سب کچھ آپ کو بتاؤں گا کیونکہ میں انگریزوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں اور آپ بہت قابل بھی ہیں تو آپ کو تمام باتیں سمجھ بھی آ جائیں گی مگر اپنے پیشے میں رہتے ہوئے جو کارنامے میں, میں نے سر انجام دیے انہیں سوچ کر میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ موقع ملے تو دوبارہ ایسی ہی آزادی سے شاہانہ زندگی بسر کروں مگر اب جب کہ میں قانون کی گرفت میں آ چکا ہوں یہ سب کچھ کہاں ممکن ہے بلکہ مجھے یقین ہے کہ میرے باقی ساتھی بھی جلد ہی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے لیکن ایک طرف تو آپ ٹھگوں کو ختم کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ تعداد میں بڑھ رہے ہیں کیونکہ ایک دفعہ جو اس پیشے کا مزہ چکھ لیتا ہے وہ پھر اسے نہیں چھوڑ سکتا فلپ میڈوز ٹیلر نے جواب دیا کہ جلد ہی تمام ٹگ دیکھ لیں گے کہ یا ان کے ساتھیوں کو پھانسی دی جا چکی ہے یا دوسری سخت سزا تو ممکن ہی نہیں کہ تمہارا کوئی ساتھی دوبارہ اس جرم کو کرنے کی ہمت کرے جس پر عامر علی نے کہا کہ اس پیشے میں بہت مزہ ہے اور ایک ٹھگ پورا گروہ دوبارہ تیار کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے جس طرح آپ شوق سے جانوروں کا شکار کرتے ہیں اسی طرح ہم انسانوں کا بلکہ آپ تو جوانی میں اس شوق میں قدم رکھتے ہیں مگر ہم تو بچپن سے ہی اس ماحول کے عادی ہوتے ہیں اور کوئی دوسرا کام ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا فلپ میڈوس ٹیلر نے کہا کہ واقعی ٹھگ بہت خطرناک جرم کرتے ہیں کتنی آسانی اور بے رحمی سے قتل کر دیتے ہیں یہ سن کر میں حیران پریشان رہ جاتا ہوں میری خواہش ہے کہ تم اپنی زندگی کی مکمل کہانی مجھے سناؤ میرے ملک انگلینڈ میں موجود انگریزوں کے لیے یہ معلومات نہ صرف بہت قیمتی ہوں گی بلکہ دلچسپی کا باعث بھی عامر علی نے جواب دیا کہ اپنی زندگی کے بارے میں بتانا تو میرے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہوگا اور ہر بات سچائی کے ساتھ بتاؤں گا بلکہ کچھ سال پہلے دہلی کی جیل میں اپنے ماضی کے واقعات کو سوچتا رہا اور پرانی باتیں ذہن میں ابھرتی رہیں میرا گاؤں ہول کر نامی ریاست کی حدود میں واقع تھا اگرچہ اس وقت میں صرف پانچ سال کا تھا مگر مجھے کچھ کچھ یاد ہے کہ ہم کھاتے پیتے خوشحال لوگ تھے یوسف خان میرے والد کا نام تھا میری امی جان لمبی اور خوبصورت خاتون تھیں میری ایک ننی سی بہن بھی تھی اور بڑی عمر کی ملازماں عورت میری دیکھ بھال کرتی تھی بہن کے علاوہ تمام گھر والے میرے امی ابو میں اور ملازماں لمبے سفر پر روانہ ہوئے حفاظت کے لیے ہتھیاروں کے ساتھ چند اور لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے تین چار دن کے سفر کے بعد ہم ایک بازار میں پہنچے اور میں وہاں موجود بچوں کے ساتھ کھلنے لگا تو ایک بڑی عمر کے آدمی نے مجھ سے میرے اور گھر والوں کے بارے میں پوچھا پھر مجھے دکان سے مٹھائی خرید کر دی دوسرے لڑکوں نے وہ مجھ سے چھین لی تو ان شرارتی بچوں سے مجھے بچایا اور گھر پہنچایا پہلے امی جان نے اس کا پردے کے پیچھے سے اور بعد میں ابو جان آئے تو انہوں نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا صاحب دیکھیں ایک معمولی واقعے نے تمام زندگی ہی بدل کر رکھ دی کیونکہ ان لوگوں نے بتایا کہ وہ سپاہی ہیں اور اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اپنی ریاست دور واپس جا رہے ہیں بہت میٹھی زبان اور ملنساری سے گفتگو کر رہے تھے اور والی صاحب سے کہنے لگے کہ راستے میں ٹھگوں سے بہت زیادہ خطرہ ہے بہت احتیاط کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ وہ تعداد میں کافی زیادہ ہیں اور ہماری حفاظت کی ذمہ داری بھی قبول کر لی میرے ساتھ تو وہ خاص طور پر مہربان تھے میں ان کے ہتھیاروں سے بھی کھیلتا رہا اور اپنے گھوڑے پر بھی سیر کرانے کا انہوں نے وعدہ کیا مگر بچہ ہونے کے باوجود مجھے ایک دوسرا آدمی خطرناک لگ رہا تھا ان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے تیسرا دن تھا جب انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ جس جگہ خطرہ ہو سکتا تھا اس جگہ سے ہم آگے نکل آئے ہیں اس لیے آپ کو اپنے حفاظت کرنے والے آدمیوں کو واپس بھیج دینا چاہیے میرے والد صاحب نے کہا ہاں آپ اچھے لوگ ہیں اور ان پر اعتبار کرتے ہوئے اپنے حفاظت کرنے والے لوگوں کو واپس بھیج دیا واپس جانے والے لوگوں کے ہاتھ میں نے اپنی بہن کے لیے ایک سکہ بھجوایا اور کہا کہ وہ تاویز بنا کر گلے میں پہنے اسی وقت عامر علی کو کوئی بات یاد آ گئی تو شدید غصے میں اپنے پیروں میں بندھی ہوئی زنجیروں کے ساتھ ٹہلنے لگا اور کہا کہ پرانی بات یاد آنے کی وجہ سے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا عامر علی نے پانی پینے کے بعد بات جاری رکھی کہ ان لوگوں نے باتوں میں لگا کر والی صاحب سے پوچھ لیا کہ ان کے پاس اچھی خاصی رقم ہے تو کہنے لگے کہ ہمیں منزل پر جلدی پہنچنے کے لیے اب تیز رفتاری سے سفر کرنا چاہیے ایک رات کو چاند کی روشنی میں ہم راستہ خراب ہونے کی وجہ سے بڑی مشکل سے سفر کر رہے تھے میں نے محسوس کر لیا کہ چند لوگ کم ہیں تو بتایا گیا کہ وہ آگے نکل گئے ہیں وہ مقام آ گیا جہاں دریا کے دونوں جانب بہت گھنے جنگلات موجود تھے اسی وقت میں نے دیکھا کہ وہ لوگ ہم پر حملہ کر چکے تھے جو آدمی پہلے نظر نہیں آ رہے تھے وہ بھی ہمیں لوٹنے میں مصروف تھے میرا سر پتھر سے ٹکرایا اور زخمی ہو گیا میری چیخ کی آواز سن کر وہی خوفناک آدمی میری طرف تیزی سے آیا اور کہا کہ یہ کس طرح بچ گیا میرے گلے میں رومال ڈال کر گلا دبانے ہی والا تھا کہ مجھ سے محبت کرنے والا ان کا ساتھی اور میرا ہمدرد وہاں آ گیا اور مجھے بچا لیا رومال کی وجہ سے میرا گلا شدید زخمی ہو چکا تھا اور میری حالت بہت خراب تھی ایک مجھے مارنا چاہتا تھا اور دوسرا بچانا دونوں میں شدید لڑائی ہو رہی تھی مگر میں گلے میں درد کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہوش آیا تو اپنے امی ابو اور باقی ملازم قریب ہی مرے ہوئے نظر آئے ان سب کے گلے گھونٹ کر انہیں مار دیا گیا تھا چہرے بہت خوفناک لگ رہے تھے اور آنکھیں شدید درد کی وجہ سے باہر نکلی ہوئی تھی میں اپنی امی سے لپٹ کر رو رہا تھا تو اس مہربان شخص نے مجھے گود میں اٹھا کر پیار کیا مگر میرے گلے میں شدید درد ہو رہا تھا میں دوبارہ بے ہوش ہو گیا ہوش میں آیا تو ان لوگوں کو بہت زیادہ سنانے لگا کہ وہ میرے ماں باپ کے قاتل ہیں اور کہا کہ مجھے بھی قتل کر دو مجھ سے محبت کرنے والے کا نام اسماعیل تھا اور خطرناک انسان جو مجھے مار دینا چاہتا تھا اس کا نام گنیشا تھا جو میری آواز سن کر غصے میں کہہ رہا تھا کہ اسماعیل تم عورتوں کی طرح بزدلی دکھا رہے ہو اس سور کے بچے کو ختم کر دو یا مجھے ختم کرنے دو دونوں میں دوبارہ لڑائی شروع ہوئی مگر اسماعیل نے مجھے دوبارہ بچا لیا میری گردن پر بھی مرہم پٹی کی اور مجھے سکون دینے کے لیے نشے کی چیز پلا کر سلا دیا دوبارہ سفر کے دوران مجھے گنیشہ کا مکروح چہرہ نظر نہ آیا جو میرے لیے سکون کی بات تھی پھر اسماعیل اپنے گاؤں پہنچا مجھے اپنی خوبصورت بیوی مریم کے حوالے کیا دونوں کے پیار اور محبت کو دیکھ کر میں آہستہ آہستہ پرانی باتیں بھولنے لگا دونوں میاں بیوی کو یہ بھی ڈر تھا کہ میں اپنے بارے میں دوسرے لوگوں کو بتا کر ان سے جدا نہ ہو جاؤں اس لیے ہمیشہ مجھے اپنی نظروں کے سامنے رکھتے اور بہت ہی زیادہ پیار دیتے اسماعیل میرے ابو جان سے زیادہ رحم دل بھی لگتا اور کبھی بھی مجھے نہ ڈانٹتا اگرچہ اس کا کاروبار کپڑوں کا تھا مگر بہت عرصے کے لیے وہ غائب رہتا اور کچھ پتہ نہ چلتا کہ وہ کہاں گیا ہے میں نو سال کا ہوا تو مجھ سے محبت کرنے والی اسماعیل کی بیوی کا انتقال ہو گیا اسماعیل پر تو جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا اب میں اس کو تسلیاں دیتا شاید اس عورت کا مرنا بہتر تھا جسے علم نہ تھا کہ اس کا شوہر ٹھگوں کا سردار ہے کیونکہ ایک نہ ایک دن تو علم ہو ہی جانا تھا تو اس کی تمام علاقے میں بہت زیادہ بے عزتی ہونی تھی اسماعیل نے وہ گاؤں چھوڑ کر ایک دوسری جگہ گھر آباد کیا اور بجھے مدرسے میں فارسی سیکھنے کے لیے داخل کروا دیا گیا رات کو اس کے پرسرار مہمان آتے اور ایک دن میں نے ان کی گفتگو سنی تو علم ہو گیا کہ یہ سب تو ٹھگ ہیں انہوں نے قیمتی سامان بھی آپس میں تقسیم کیا میرے بارے میں بھی گفتگو ہوئی کہ اب میں بڑا ہو رہا ہوں تو مجھے بھی اس پیشے میں شامل کر لینا چاہیے چند دن بعد میں نے اسماعیل سے اس بارے میں بات کر لی کہ اس کے دوست میرے بارے میں کیا گفتگو کر رہے تھے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ میں بڑا ہو چکا ہوں جو کچھ وہ کہے گا میں قبول کروں گا اور کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں آنے دوں گا مجھے کہا گیا کہ یہ بہت مشکل کام ہے پھر میرے اسرار پر بلاخر بتا ہی دیا کہ وہ ٹھگوں کے ایک شاندار اور پرانے گروہ کا سردار ہے اللہ کے فضل سے تمام ہندو اور مسلمان اس میں شامل ہوتے ہیں اور بھائیوں کی طرح رہتے ہیں آپس میں غداری کرتے ہیں اور نہ دھوکا دیتے ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مقدس طاقتیں ہم پر مہربان ہیں اپنے ارد گرد دیکھو اپنے ہمسایوں کو دیکھو ہر شخص ایک دوسرے کو دھوکا دینے میں مصروف ہے مگر ہم ایک دوسرے کو کبھی دھوکا نہیں دیتے مختلف مذہب اور رسوم و رواج کے باوجود ادنا سے اعلی تک ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں ये किताब मुकम्मल सुनने और पढ़ने के लिए सैयद इरफान अली डोटकॉम की मेम्बरशिप हासिल करें जहां सैकड़ों तराजिम ऑडियो और टेक्स्ट में मौजूद हैं आपका शुक्रिया